وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرقكم من نفس واحدة وخرك منها زوجها وبس منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما عباد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 اض فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ محترم رہ بدرگان دین نوجوان ساتھیوں قرآن پاک کی آیت ہم نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ کی خلقت ان کی پیدائش ان کو وجود میں ان کے وجود میں لانے کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے آدم پھر آدم سے ان کی بیوی پیدا کیا اور انہیں دونوں سے دنیا میں انسانیت عام ہوئی وب مِنْهُمَا رِجَالًا جالن کا ایک آدم اور ان کی بیوی ہوا سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو انسانوں سے بھر دیا یہ اللہ حرب العالمین کے نعمتوں میں سے بڑی نعمت انسان کا وجود ہے اور انسانیت کا وجود حضرت آدم علیہ سراب شام کے شروع ہوا اسی لیے ابول بشر کہا جاتا ہے بشر تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ سراب شام ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم کافر ہو یا مشرق مسلمان ہو یا مومن ہر ایک کے لیے جو بھی انسان ہے سب کے باپ آدم علیہ سراب شام ہے اسی لیے اللہ رسول نے شاط نمایا اناسبن آدم و آدم و دنیا کے سارے لوگ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم کی پیدائش مٹی سے کی گئی ہے اللہ حرب العالمین نے آدم علیہ السلام کی ولادت اور ان کے دنیا میں ان کے وجود میں کے لانے میں اللہ نے بڑی عبرت و نصیحت ہم تمام لوگوں کے لیے رکھی ہیں اس لیے آج کا خطبہ جو ہے آدم علیہ سلاۃ اسلام کی ولادت ان کے وجود میں آنے کے بعد کیا کیا عبرت و نصیحتیں ہمارے سامنے ہوئی رب نے کن کن ان عام سے نوازا اشتارہ روح کا تذکرہ ہوگا جن میں سے چند گئے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ عید قلع ربھی اللہ نے اعلان کیا کہ اے فرشتوں میں آدم پیدا کر رہا ہوں اور آدم کو جب پیدا کروں پیدا سو تو نفق تو مرح فقا لہو شاہجین جب میں آدم کو تیار کروں اور روح ڈال کر کے انہیں زندہ کر دوں اور انسانی, انسانی شکل میں آ جائیں تو تم سب کے لیے ضرور ہے فقاؤ لہو سب کے سب لوگوں کو چاہے کہ آدم کا سجدہ کرو اور کوئی سجدہ سے روگردانی نہ کرے چنان اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو فسجد مرا ایک اجمعون سارے فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا ایک ابلیس بد وقت وہاں تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابا تقبر اس نے تکبر سے کام لیا انکار سے کام لیا کبر اور گرور کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے بات رہا ہو انکار کر دیا اللہ حرب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد نبی علیہ شام رات نمایا کہ پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی سب سے پہلا عمل آدم کو چھینک آئی جب ان کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا الحمدللہ پڑھو کیوں آج دنیا جانتی چھیخ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے اسی لیے آپ نے احساس نمایا اے لوگوں یہ چھیک اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اور جماعی جب آنے لگے تو یہ شیطان کا چکر ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس سیکھ میں بڑی برکت رکھی ہے اور اسلام کی ایک خوبی ہے دوستو ہر عمل اسلام کا رحمت و برکت والا ہوتا ہے چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے چین کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن کسی ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھیں یا کسی کو زکام ہو جائے پورا سر بھاری ہو پھر دیکھو چھینک آنے کے بعد کتنی راہت ہوتی ہے شاید دنیا میں کسی ٹیبریٹ یا کیپسرول اور انجیکشن سے انسان کو وہ سکون نہیں ملتا جو چھینک آنے کے بعد سکون ملتا है. اسی لیے اللہ رب العالمین کی جو رحمت تھی نعمت تھی اللہ نے آدم کو حکم دیا کہو الحمدللہ. اللہ ساری تعریفیں سارا کرم تیرا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سیخ پر اس دعا کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ پہلی چیز ہے آدم اور اشلاق کو ولادت کے بعد جو ملی اللہ رب کے رسول نے فرمایا وہاں میں جیسے پیدا ہو کے چھیک ہوئے ٹھیک ٹھاک بس انسانی شکل میں آ سب سے پہلے ان کو چین آئی اللہ نے حکم دیا کہو الحمدللہ اللہ کے نبی آدم رو الحمد للہ کہا پھر اللہ رب العالمی نے بال تو فرشتوں نے کہا یارحم و میری میرے بھائیوں ڈبل رحمت ایک تو الحمد للہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق اور دوسرے سننے والوں نے کہہ دیا یرحم و اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے رحمتوں سے مالا مال کر دے یہ اتنی بڑی اسلام کی خوبی لیکن انسان جب کچھ زیادہ پڑھ لیا اور ڈگریاں لے لی اور بہت ہی ہائی فائی زندگی لگا تو رب کی ناشکری شکریہ کہتا چھی آتی ہے کہتا سوری سوری بولتا ہے بدبخت بخشے سے تھا بد نصیب انسان کوٹ ہوگا سمجھ گئے نا معذرت ماسک کرتا ہے بھائی بہت بڑی غلطی میں نے کر دکھوں محفل کے آداب کے خلاف ہم کو چھینک آ گئی ارے ایسے تھے تو یہود اچھے تھے یہودی حدیث کے اندر آتا ہے یہودی بدبخت جن کے لیے متعلق پڑھتے ہیں غیر مغزوب اللہ تعالیٰ کا گدب یہودیوں پر نازل ہوا ہے حدیث کے اندر آتا ہے یہودی نبی ہے اسلحان کی محفل میں آ کے بیٹھتا اگلی ڈالتا رہتا کوشش کرتا کہ ایک مت چھینک ہم کو آ جائے ایک متو ہم کو چھینک آ جائے نبی کے مجلس میں چھینک آ گئی کیوں آتا ہے کہ مجھ کو چھینک آئی ہم کو تو اللہ کے گزب سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا کیوں اللہ رب العالمین نے ہمارے یہود قوم پر گزب نازل کر دیا ہے لیکن محمد کی دعا اللہ کبھی نہیں کرے گا ابو بکر عمر ان کی دعا اللہ کبھی راگا نہیں کرے گا ان کی مجلس میں آؤ اگر ایک مردہ چھینک آئی اور ہم نے الحمدللہ کہہ دیا اور محمد ان کے ساتھیوں نے یار اللہ کہہ دیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے گذب سے بچ کر کے ان کی دعاؤں کی برکت سے رحمت کے مستحق ہو جائیں گے یہ تھا چیک کا الحمدللہ دوستو یہ کوئی غلطی نہیں ہے یہ رب کی رہ مہربانی ہے ممکن ہے اگر معذرت کریں غلطی کہیں غلطی ہو گئی تو بہت بڑا جرم آپ پر ڈالیں کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ نے زحمت سمجھا اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمارے اور آپ کے سوچو اللہ ایک مجلس کے اندر اگر انسان کچھ ٹھیک آئی اور الحمدللہ للہ دیا اور سننے والوں میں سے دس مجلس کے آدمیوں نے رحمت کی دعا یار ہاں وہ دیا تو مومینوں کی اتنی دعائیں ایک مجلس میں ایک چھینک کی برکت سے مل گئی اس کو دوستوں اس دعا کو ہمیشہ خیر و برکت کا سمجھو اسی لیے نبی الحیث شام کے خدمت میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ تب الگرت میں نقل کرتے ہیں ایک شخصہ بیٹھا تھا چھیک آئی الحمد للہ نہیں کہا اللہ سلفی خاموش رہے دوسرے کو چھیک آئی اس نے الحمد للہ کہا اللہ وہ کلنا جس بچے کو جس لڑکے کو اللہ رسول نے یا ہم اللہ نہیں کہا تھا اس کو بڑا برا لگا اس کو سیکھائی تو اللہ رسول نے ہم یار ہم وکلنا تھا۔ اور ہم کو سیکھائی تو کچھ نہیں اس لڑکے نے جا کر کے اپنی بوڑھی ماں سے بتایا اللہ کے رسول نے ایسے ہمارے ساتھ کیا عورت کو بڑی فکر میرے بیٹے کو اللہ رسول کی دعا نہ ملی چھیت پر یا ہم اللہ نہ کہا اللہ رسول نے بھائی اللہ رسول کے مجلس یا رسول اللہ کیا گزب ہو گیا میرے بیٹے نے کون سی غلطی کیا ہوا فلاں کو چھینک آئی تو آپ نے الحمد کہا میرے بیٹے کو چھینک آئی تو آپ خاموش رہے اللہ بڑی ماں بڑی ماں تیرے بیٹے کو چھینک آئی تو اس نے اللہ کی حمد نہیں کیا بس ناک صاف کر کے بیٹھا رہ گیا لیکن دوسرے بچے کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمد تب ہم نے کہا یار اللہ پہلے الحمدللہ اللہ کہنا سیکھو پھر مومن بھائیوں کی دعائیں ملے گی ارحم اللہ نمبر دو اس کے بعد رب العالمین دوسری چیز دوستوں چھ کما وا ابھی روز نماز کی بہت دور کی بات ہے اسلامی آداب اسلامی تعلیمات اسلامی اخلاق اللہ نے فرمایا آدم اٹھو یہ فرشتے ہیں جاؤ اللہ فرمایا دیکھنا تمہیں کیا جواب دیتے ہیں فرشتے اس کو یاد رکھنا بھولنا نہیں آدم علیہ السلات سام فرشتوں کے پاس السلام علیکم کہا جب آدم علیہ السلات نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ آدم پلٹ کر کے آئے اللہ نے پوچھا کیا ہوا آدم لا جانتا ہے اللہ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا والسلام و رحمۃ اللہ بڑی پیاری تو آئی اللہ بارے. یہ مسلمانوں کی ملاقات کا تحییہ ہے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے مسلمان کی ملاقات اسے اللہ فرمایا جو سلام کرنے کے پہلے گفتگو شروع کرے فلا تجیبو اس کا جواب نہیں دو. کیوں؟ اس نے ایک نبی کی سنت آدم علیہ سوات شانت جو آ رہی ہے دوسری تعلیم جو آدم کو ملی السلام علیکم اس نے سلام نہیں کیا حقل المسلم ستل ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھ حقوق فرق ہیں ان میں سب سے پہلا حق اللہ سے فرمایا ازالکی جب ملاقات ہو تو دعا دو السلام علیکم ورحمت اللہ کہو یہاں سے ہماری ملاقات ہماری بات چیت کی ابتدا ہوتی ہے دوستوں اور پھر لیکن مشکل یہ ہے آج ہمارے آیا تو سلام نہیں اور سلام کیا جائے گا تو پہچان والوں پر اور اگر پہچانتے بھی ہیں ہماری اس سے بات چیت بند ہے کوئی ناراضگی ہے تو بھور کر کے دیکھیں گے دن میں گالیاں دیتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے تیری لالا ایسے کہ اللہ اکبر نبی خان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عی اسلام افضل آپ بتائیں سب سے اچھا اسلام کس مسلمان کا ہوتا ہے اللہ ہو اکبر مسلمان تو بہت ہیں اسلام لانے والے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت ہے لیکن آپ بتائیں کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے اچھا اسلام کس کے اندر ہے اللہ فرمایا تکر اسلام تم تعمیر وہ تکر اس سلام علام عرف تو ملم سب سے اچھا اسلام, اسلام اس مسلمان کے اندر ہے جو مسافر کو دوست کو احباب کو مسکین کو حادثت مندوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ تکر اس سلام اور پہچان کا ہو یا غیر پہچان کا اسے اس وہ سلام کرتا ہے دعا کرو ہم اپنی شکل و صورت ایسی بنائے کہ سامنے والا سمجھے ہمارا مسلمان ہے لیکن مشکل تو یہ ہے ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ مسلمان عبدالرحمان عبدالرحمان ہے یا شیام لال اور گدک لال ہے اللہ ہمارا لابلا تو یہ ہے ہم اپنی بس میں تم ہو رہا سارا تو تمدن میں ہو یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے ہو آج ایک مسلمان سلام بھی کرنا چاہے تو سوچنا پڑتا ہے پتہ نہیں ہمارا مسلمان بھائی ہے یا غیر بھائی مسلمانوں تمہیں تو چاہیے ہر ہر قدم ہر ہر لمحہ دور سے دیکھنے والا دیکھے تھے ہمارا مسلمان بھائی یار ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان مسلمان یہ نہیں کہتا میں مسلمان ہوں مسلمان اپنے کردار اپنی وکتہ اپنی شکل و صورت سے ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں دور سے دیکھنے والا آدمی سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ نے فرمایا یاد رکھو کا و تحیت و بنی کا نہ ہوں آدم یاد رکھو یہی قیامت تک تمہارا اور تمہارے اولاد کا یہی سلام ہوگا پتہ چل گیا دنیا کے اندر سب سے ملاقات پر سب سے پہلا سلام جدھر میں کیا گیا آسمان پر جنت میں السلام علیکم پھر اللہ کے رسول نے شاخ رمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام زمین پر اتارا ہے وہ سلام ہے اس کو خوب لوگوں میں عام کرو میرے بھائیو صرف ہمارا سلام جو ہے مسلمانوں کا یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا سلام ہے اور آدم علیہ سلام جو سب کے باپ ہیں سب کا سلام کا سلام وہی ہونا چاہیے تھا لیکن آج سلام بہت زیادہ ہر قوم نے اپنا اپنا الگ سلام کر لیا اور مسلمانوں کو چاہیے تھا اس سنت کو کبھی ترک نہ کرتے کیوں اس سے اچھا سلام کسی کے پاس نہیں تھا لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمان السلام علیکم کہنے میں یہ فقیروں کا گریبوں کا کام ہے جو ذرا زیادہ ہائی فائی ہو گیا تو گڈ مارننگ گڈ آفٹرن جانتا ہے سلام کرنے میں اپنی توحید سمجھتا ہے یہ مسلمان کتنی افسوس کی بات کہ خانے والوں کا سلام پسند اور جنت میں آدم کا سلام جو ہے وہ تمہیں پسند نہیں ہرشتوں کا سلام وہ تمہیں پسند نہیں کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں اپنی عزت کو اپنے خود کرو اپنے دین کی عزت اپنے دینی تعلیمات کے اور احکام کی عزت خود کرو نہ کہ ہم دوسروں سے محتاج ہیں اسی لئے دوستو نبی علیہ السلام نے اشارت نمائیا صحیح مسلم کہہ دے لا تدخلون الجنلتہ لا تدخلون الجنلتہ حتیٰ تؤمنو کلمہ پہنے والوں میرے صحابیوں میرے یہ ایروت نماز حج زکاست سب تشکر رہے ہو لا تدخلون الجنلتہ اللہ کی قسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتہ تو مینو جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ ولا تو مینو اور او تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے حتا تہا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو ہر مسلمان کے دل میں جب تک دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت نہ ہو تب تک آدمی مومن اللہ کی کسم کھا کے پیرن وہ مہیلا راتت خلو نہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتہ تو جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ ولا تو میرو حاف اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ پیدا کرتا محبت نہ کرنے لگو اولا عدالحم علا شین ادا فالتم ہوتا بب تو کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسا عمل نہ بتا دوں اگر وہی ایک عمل تم لوگ اپنا لو تو اس کی برکت سے اللہ سارے مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیوست کر دے گا اولا عدالحکوم ایسا عمل بتاؤ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ آ فرمایا یہ برکت یہ نعمت تو صرف ایک چیز میں رکھے گا اب سلام بھائی نکم آپس میں مسکراتے ہی چہرے سے ایک دوسرے سے سلام کرو اس سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کی نفرت نکال کر کے الفت محبت پیوست کر دے گا دوسری متعدد روایات نبی رہساخ نماتے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کیا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے مصافہ ملاتا ہے تو آپ رشا سناتے ہیں جب دونوں نے مصافہ ملایا اور ایک دوسرے کو کے حق میں دعائیں مقفرت کی تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے کے پہلے پہلے اللہ زندگی بھر کے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا رہتا یہ سلام کی برکت ہے لیکن افسوس میں نے کہا وہی بات ہے آج انسان گیروں کی تعلیمات گیروں کے کلچر غیروں کے ثقافت سے اتنا متاثر ہوا کہ کہا جاتا ہے کلا ہنس کی جان بھول گئے اپنی شان۔ ہم گہروں کی چال چلنے لگے اصل چال جو ہماری تھی نبی کی صاحب کو بھول گئے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے نمبر تین میرے بھائیوں تیسری چیز تعلیم اور تعلق آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد ہیں جنوں کا بابا ابلیس ہے سب پر فضیلت ابلیس کہہ رہا ہے کہتا ہے انا خیر امین ہو میں اس سے اچھا ہوں ہرسوں کا اپنا معاملہ ہے نہ اللہ میرے مقابلے میں آدم کیا آپ کی عزت کرے گا آپ کی عبادت کرے گا چوبیس گھنٹے ہم آپ کی ہے تقبیر تحلیل تصویر اور اس طرح سے کبریائی بیان کرتے ہیں ہم ہماری جیسی عبادت کو کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات پر یہاں تک کی فرشتوں پر بھی فضیلت دینے کے لیے وہ علام عدم السما اللہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم ادا کر دیا یہ ہے علم میرے بھائی پتہ یہ چلا کہ علم حاصل کرنا تعلیم و تعلم سیکھنا سکھانا اصل میں یہ اسلام مسلمانوں کا کام تھا اس میں مسلمانوں کو آگے بڑھنا تھا وہ اللہ آدم السما کل مارا تھا مر المرا پکانا کن تم ساد کے فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا ہی معلوم چیزوں کا نام کیا ہے لا علم آپ نے ہمیں علم دیا ہی نہیں وہ آدم السما کل اللہ نے آدم کو سکھایا اللہ نے پر چیزوں کے نام بیان کر دیے فرشتے اس گردن جگہ بھی واقعی آدم بہت ہی افضل ہے اللہ تعالی سے دعا کرو یہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ علم سے دوری اولن تو علم شریعت سے انسان دور ہو گیا آج سب سے زیادہ علم نے کوتاہی ہی مسلمان کرتا ہے شرح علوم میں بھی نمبر دو آج وہ علم جس سے انسان کے حلال کا انتظام کر سکتا آج انسان اس علم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ تعالی ہم سب کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دے کتنی عجیب سے بات ہے آپ نے ساتھ رمایا من جاتی مسجد ہی جو اپنے گھر سے ہمارے گھر مسجد ہماری مسجد میں آتا ہے اور آتا ہے علم سیکھنے کے لیے اور کتاب سننے سیکھنے کے لیے تو جب تک علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تب تک اللہ رب العالمین اس کو جہاد فری شبیر اللہ کا ثواب دے دے اتنی بڑی چیز پوری کائنات میں ساری حادث کے ذخیروں کو پڑھ ڈالو ایک ہی مخلوق ہے جس کے بارے میں فرشتے فخر کرتے کاش اس کا قدم میرے پروں پر پڑ جائے اکل کتاب لا اجنہ تھا رد اللہ طالب اے علم حاصل کرنے والو اللہ سے فرماتے ہیں اے علم حاصل کرنے والو میرے امت کیوں جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم اٹھاتا ہے تو اس کے قدم اٹھنے کے پہلے پہلے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں تاکہ میرے پر پڑ چل کر میری خوش نصیبی ہے انسان کو چاہیے آدم ثم ان کو اللہ تعالی ہم سب کے اندر علم حاصل کرنے کا شوقا پیدا کر دیں اللہ الحمد اللہ بعد نمبر چار میرے بھائیو السلام سب سے پہلے ٹھیک آئیے الحمد دوسرے نمبر پر السلام علیکم تیسرے نمبر پر مسالم تعالم نمبر چار شادی کرا دیا اللہ یہ بھی بڑا کمال ہے جنت میں کہیں دوسری یہ کہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کوئی اور عورت تو تھی نہیں بائیں پچھلی سے نکالا حوا کو اور اللہ رب العالعالمی نے شادی کرا دی اللہ پتا چلا نکاح یہ اصل فطرت ہے یہ ہے شادی وہ ہے بھیگے شادی کے انسان کی زندگی آدھی ادھوری ہے پھر یہ جائیداد یہ پراپرٹی یہ نسل ایک دوسرے سے تعلقات ان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی سے شرعی طور پر شادی کرے تاکہ معلوم ہے ہمارا بیٹا ہے ہماری بیٹی ہے ہماری بیوی بی ہے ہمارا دایا ہے ہمارے اسلّہ اکبر شادی کرنا فطرت وہ مین آ جاتے ہی انخرا کرم ازوا جا لیکن بہن موجود اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ہے کہ انسان کے جس جن سے بیوی بی پیدا کی اور دونوں کو شادی کر دیا تھا سے مال اولاد بیوی بی، بچے سب کا انتظام ہو جی رے شادی شادی کس کو کہتے ہیں یاد رکھنا شادی کس کو کہتے ہیں ولی ہو قاضی ہو دونوں کی طرف ردامندگی ہو برادری کو معلوم ہو آپ شادی کریں دوسرے دنوں یہ ہے شادی اور ایک وہ شادی ہمارے یہاں ہے چھ مہینے تک انڈر اسٹینڈنگ کریں گے ہوگا یا نہیں پھر اس کے بعد سوچیں گے آج مسلمان دس دس سال تک عورت کو لے کے گھومتا ہے چار چار پانچ پانچ بچے دونوں کے ساتھ چل رہے ہیں میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ ہوا ہے پتا چلا کہ دس سال گزر گئے ابھی نکاح نہیں کیوں ابھی دونوں تجربہ کا تجربے میں چار بچے ہو گئے ابھی تجربہ کم وقتوں کا مکمل نہیں ہوا یہ شادی نہیں یہ ایمان اخلاق کردار کی بربادی ہے پھر دوسری شادی کیا ہے بس اسکوٹر پر پیچھے بیٹھایا اور جا کر کے کہتا کوٹ میرج میں نہیں کر لیا ہے نہ باپ راضی نہ بھائی راضی نہ دادا راضی نہ خاندان برادری راضی بس مائی میری پسند ہے بد بخت اپنی پسند میں رب کی پسند کو ٹھکرایا نسول کی پسند کو ٹھکرایا ماں باپ کے پسند کو ٹھکرایا ایک بھگوڑی کے خاطر اپنی پسند اللہ اس کے رسول کے پسند مقدم کر دیا یہ شادیاں نہیں ہے یہ بربادی کی نشانیاں ہیں اسی لیے شرعی طور پر اگر نکاح کیا جائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لمطر علمت مشرن نکاح نکاح کرنے کے بعد اللہ اپنے فضل و کرم سے شادی نہیں۔ میاں بیوی بی میں جو محبت پیدا کرتا ہے کائنات میں ایسی محبت کسی اور دو انسان میں کبھی نہیں ہو سکتے اللہ رب العالمین شرعی شادی کرنے والا بنائے اور شرعی شادی دنیا کی عدالت سے نہیں اللہ کی عدالت آسمان سے آدم سے شروع ہوئی ہے شادی کرنا آدم کی سنت ہے نبیوں کی سنت ہے اللہ اس کے رسول سارے پیدمبروں کی سنت ہے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اور تجربے کے لیے لے کے بھاگنا اور جا کر کے سب کو نہرا کر کے بھگوڑے اور پگوڑے شادی کر لیں یہ اس کے اندر کوئی برکت نہیں اور نہ یہ اسلامی شادی ہے ممکن ہے اولاد کا معاملہ بھی خطرے اور نقصان میں رہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے نمبر سے پانچ ہرس اور تمام میرے بھائیوں آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اس درخت کا پھل نہیں کھانا لیکن آدم کھا لیے اسی کا انگلش نے کیا کہا آدم اس درخت کی بڑی خوبیت یہ پوچھا سوچا کبھی اللہ نے کیوں منع کیا ہے نہیں اس درخت کی دو خوبی ہے یہ شگرۃ الخط ہے اس درخت کی خوبی ہے جو کھا لے گا کبھی مرے گا نہیں دوسری خوبی کیا ہے اللہ اور جو اس درخت کا پھل کھا لے گا کبھی اس کی کرسی اس کی جنت چھینی نہیں جائے گی اللہ انسان کے اندر ہر ہے ہرس پر کنٹرول کرو دوستوں ہرس سے جنت میں نہ بچ سکے ہر انسان کو تباہ اسی اللہ کے ساتھ میں دو بھوکے بھیڑیے لاوارس بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور ہر اور جہاں کی ہر سے لالچ آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے دوستو اپنے آپ کو ہر سما سے بچاؤ جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے وہیں تک اختیار کرو نمبر سات اللہ اگر آدم کو اللہ نے منع کیا تھا لیکن ابلیش نے ورگلایا جا کے سجدہ درخت کو لیا حضرت امام حسن کہتے ہیں واللہ اللہ نہیں گئے آدم کے ذہن سے بات نکل گئی چونکہ توبہ کا دروازہ اللہ کو کھولنا تھا کھل گیا لیا اللہ نے پوشا یا ما یا آدم جو تم نے اس طرح کا درخت کا پھل کھایا بس اللہ تعالیٰ کھا لیا اللہ رب العالمین نے جنت کے لیے چھین لیا سارے کپڑے چھین لیے آدم کو اپنی غلطی کا احساس توبہ ان پنا و علم تصفر لڑا و ترہم نہ لڑا پھولن اسی لیے کہا گیا آدم انسانیت یہ ہے انسانیت یہ کس سے گنا نہ ہو انسانیت یہ ہے گناہ ہو لیکن گناہ کا احساس ہو جائے لیکن شیتانیہ کیا ہے ابلیسیت کیا ہے ابلیس کا نظریہ یہ کہ ابلیس برا بھی کرتا ہے اور برا کرنے کے بعد اس کو اپنے گناہ کا حساس نہ ہو یہ ہے آدم اور ابلیس کا طریقہ آدم کا طریقہ یہ ہے گناہ شیتان کروانا لیکن ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لنا کونن من الخاسرین کہتر کے فوراں رب کے سامنے توبہ کیا علی اللہ نے توبہ قبول کر لیا اسی لئے نیک انسان کی ان متقی علامت یہ ہے گناہ ہوا لیکن گناہ کا حساس ہو اور عبلی اور شیطان کا طریقہ یہ ہے گناہ تو گناہ کرتا جائے نہیں اللہ بڑا کریم سال کے گیارہ مہینے نماز نہیں پڑھیں گے لیکن کیا ہے نہیں نہیں مومن تو ہیں گوشت سو خور مسلمان میرے بھائیوں کم سے کم ایک مرتبہ احساس ہو کہ ہم اللہ کا فریضہ چھوڑ رہے ہیں گناہوں کے احساس ہو یہ آدم کا طریقہ تھا اللہ نمبر نو اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا میرے بھائیوں کس لیے انسان کو وما خلقت الجن وال میرے بھائیوں یہ ساری کائنات ساری کائنات اللہ نے انسانوں تمہارے لیے بنایا ہے لیکن تم کو کس کے لیے بنایا تم کو اللہ نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے لہلتی کھیتیاں تیری ضد کے واسطے چادہ سورج آسدارے ڈارے زیا کے واسطے یہ ساری سارا، ساری دنیا تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے والے انسان اسی لیے کسی نے کہا بڑے اچھی بات جن تو جہان نمکی بکنگ دنیا عمل دے کر ٹکٹ لے لے جہاں جانے کی خواہش ہے <سؤال> یہی ایک دنیا ہے جہاں عمل کے لیے زندگی ہے اس کے بعد بدلے کی زندگی عمل کی زندگی ختم آنکھ بند ہوتے ہی عمل کی زندگی توبہ کا ختم اب صرف انسان جو کیا ہے ہمر شر رہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک و سارے بنائے عبادت جو مقصد ہے وہ کرنے کی توفیق دے نمبر دس اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے اندر اپنے کاروبار اپنی تجارت اپنی زراعت کے ذریعے رزق حلال کھائیں اور کے حلال لوگوں کو کھلائیں اور اللہ رب العالمین اگر دیا ہے تو اس مال و دولت سے اللہ تعالیٰ کے رہنسے میں خرچ کریں یہ تصویریں بڑی عبرتناک ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو قبول کرنے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ارحال عالمین ہم جو بیمار ہو سفار کو لیا فرما جو مقروض اللہ تعالیٰ قرض کو ارادہ کر دے جو پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ارحال عالمین جس ملک میں رہتے ہیں ہم وہاں کے رہے سولہ اور ان کے آس صحاب و آمان جو ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہر اچھے عمل کے توفیق دے اور ہر ایسے کام سے جس میں آپ کا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئی سدولہ شیخ سلطان اللہ کو اللہ تعالیٰ اور ان کے امان اور صحاب جو ہیں ان تمام حضرات کو ہر بلا ہر مصیبت ہر آ آ آ آ آ آ ہر برا ہر مصیبت سے بچا لے اللہ ایسے ہر امان کی توفیق رسی فرما جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے چیز سے ان کے ہاتھوں پکڑ لے جس میں آپ کا کی ناراضگی آپ کا غلب ہے قوم اور امت کا نقصان اور خسارہ ہے ملک اور وطن کی تباہی ہے ہر ایسے چیز سے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو روک بچا لے اہٰ العالمین دنیا میں جتنے جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان ملکوں کو امر و امان کا گہوارہ بنا دے الہر العالمین جہاں بھی دنیا میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت اسمت کی حفاظت فرما اور اللہ رب العالمیر انہیں تمام پریشانیوں سے بچا لے لال میر ابھی چند دن پہلے جو اس ملک کے ایک خاص اے اے بڑے لوگوں میں سے شیخ سلطان بن زائد کا انتقال ہوا اللہ انہیں اور ان کے پہلے بھی جتنے مسلمان اور جتنے یہاں کے مقامی اور غیر مقامی لوگ انتقال کے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما ان کے حسنال کو قبول کر لے ان کے نیک امال کو قبول کر لے ان کی غلطیوں اور ان کی لفظوں سے درگر فرما اللہ رب العالمین ان کے قبر کو جنت کی شیاری بنا دے الہ العالمین ان کے اوپر اپنے رحمتوں کا دروازہ کھول دے وال مغرمین والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدل والحصان وإيتاء بالقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبجي يعيزكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر